تفقرو فی اعلیٰ اللہ اولا تفک روف اللہ اضاء وجل رسول اکرم صلی اللہ علیہ و کا فرمان ہے جسے حیرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کیا ہے آپ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تفک فی اعلیٰ اللہ اللہ کی نشانیوں میں غور کرو اولا تفک روف اللہ ازا وجل اور اللہ ازہ کی ذات میں غور نہ کرو یہ حدیث جو تبرانی میں اور بے حقی میں روایت کی گئی ہے صحیح حدیث ہے اس میں ہمیں غور و فکر کرنے کے معاملے میں ہماری عقلوں کو ایک ادب سکھلایا گیا ہے چونکہ ہم اس عقیدے پہ ہماری زندگی گزرتی ہے کہ ہمارا ایک خالق ہے ایک مالک ہے ایک رب ہے جو ہمیں ہم سے بہتر جانتا ہے پوا عالم ابیکم اللہ نے جسنا قرآن میں فرمایا کہ اللہ تمہیں زیادہ بہتر جانتا ہے جب اِز انشا کمن العردی جب اس نے تمہیں پیدا کیا یا تخلیق کیا مٹی سے زمین سے وعز ان تم بُطُونِ ان فی بتون ام مہاتم اور جب تم جنین تھے اپنی ماں کے پیٹ کے اندر تو ان سارے مرحلوں میں رب ہمیں ہم سے بہتر جانتا تھا اور آج بھی رب ہمیں ہم سے بہتر جانتا ہے علایا علمخلق کیا وہی نہیں جانتا ہوگا جس نے تخلیق کیا بہو اللہ قطیف اور وہ باریک بین اور باخبر ہے تو اس عقیدے کے اوپر ہمارے ایمان کی تعمیر ہوتی ہے ہم سے اوپر ہم سے علم موجود ہے اور ہمیں ہم سے بہتر جاننے والا موجود ہے تو عقل کیسے استعمال کرنی ہے یہ اللہ ہمیں سکھلاتے ہیں ہم عقل کے غلام نہیں ہیں اور اپنی خواہشوں کو کیا رخ دینا ہے اور کن چیزوں سے اپنی کون سی خواہشات وہ ہیں کہ جو اللہ کو ناپسند ہیں ان کو روکنا ہے تو یہ بھی ہم خواہش کے غلام بھی نہیں ہیں ہم ان خواہشات کے معاملے میں بھی اللہ کے حکم کے پابند ہوتے ہیں تو اس لیے ہماری عقل کو یہ ادب سکھلایا گیا کہ غور و فکر کرنا ہو تو اس غور و فکر کی بھی کچھ حدود ہیں ہماری عقل جو ہے یہ ڈارون کی عقل نہیں ہے یہ بینتھم اور روسو کی عقل نہیں ہے یا ایڈمسمتھ کی عقل نہیں ہے کہ جو اللہ کی شان میں بھی سری گستاخی کر دے اور جو زندگی گزارنے کا جو بنیادی ڈھنگ ہے وہ بھی خود ہی ایجاد کرنے لگے اور زندگی کا مقصد کیا یہ بھی خود ہی طے کرنے لگے یہ اللہ کے بندوں کی اور عباد الرحمن کی عقل ہے تو وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اللہ سے پوچھتے ہیں کہ کس چیز میں مجھے عقل کو دوڑانا چاہیے اور کس میدان میں عقل کو رک جانا چاہیے اس سے آگے نہیں سوچنا چاہیے تو حدیث یہ سکھلاتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پہچاننا ہو اللہ کی عظمت کو پہچاننا ہو اللہ کی قدرت کو پہچاننا ہو تو اس کے لیے اللہ کی ذات میں غور نہ کرو اس لیے کہ وہ ذات تمہارے ادراک اور تمہارے فہم سے باہر ہے تمہاری عقلیں اتنی چھوٹی ہیں کہ وہ اس ذات کا احاطہ کر نہیں سکتی ہیں اس کو سمجھ نہیں سکتی ہیں جیسے آخرت اور غیب کے اور بے تحاش و امور ایسے ہیں کہ جس کی ہم جنت کی حقیقت نہیں سمجھ سکتے جہنم کی حقیقت نہیں سمجھ سکتے حشر کے میدان کی حقیقت نہیں سمجھ سکتے جتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا بس اتنا ہی ہے ہمارے پاس اسی اسی سے جو مفہوم ہماری سمجھ میں آگے آگے اس سے آگے نہیں ہم جا سکتے اپنی طرف سے اس کے اوپر حاشی آرائی نہیں کر سکتے تو اس اللہ کی ذات کے بارے میں نہ سوچو بلکہ اللہ کو پہچاننا ہو تو اللہ کی نشانیوں کے ذریعے سے اللہ کی عظمت کو پہچاننے کی کوشش کرو اپنی عقل کو دوڑاؤ تو اللہ نے جو کائنات میں اپنی نشانیاں بکھیری ہیں اور اللہ نے جو مخلوقات تخلیق کی ہیں اس کے اوپر غور کرو اس اس سے تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ ان کو تخلیق کرنے والا کتنا عظیم ہے اور کتنا مدبر و حکیم ہے اور کتنا عزیز و قوی ہے تو یہ وہ ادب ہے بنیادی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں غور و فکر کرنے کے بارے میں ہمیں سکھلایا گیا تو اور اس سے جڑ کٹ جاتی ہے الہاد کی طرف جانے کی کفر کے بہت سے دروازے اسی سے بند ہو جاتے ہیں کہ جب انسان اپنی عقل کو اللہ کے حکموں کا غلام بنا دیتا ہے اور اللہ کے احکامات کے مطابق اس عقل کو لے کے چلتا ہے نہ کہ عقل کو حاکم بنا کے خود اس کا غلام بن جائے اللہ کی ذات میں غور و فکر نہ کرو اس لیے فرمایا گیا کیا کہ وہ ذات ہمارے فہم و ادراک سے باہر ذات ہے اس سے بالاتر ذات ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جتنا کچھ اپنی ذات کے بارے میں ہمیں بتلایا اپنی جو صفات بتلائیں جو اسماں بتلائے ہم اس کے اوپر اکتفا کرتے ہیں بس وہیں تک رک جاتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہم نے پچھلی عادی میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دائیں ہاتھ کا ذکر فرمایا تو اب ہم جتنا بتلایا دیا گیا ہم اس کے اوپر ایمان لے آتے ہیں کہ اللہ کا دائیں ہاتھ ہے ہم مانتے ہیں کہ اللہ کا ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ ہے اللہ نے کئی چہرے کا ذکر قرآن میں آتا ہے ہم مانتے ہیں اللہ کا چہرہ ہے لیکن ہم یہ سوال نہیں کرتے کہ اس چہرے کی کیفیت کیسی ہے وہ کیسا چہرہ ہے اس کی تفصیل کیسی ہے اس کی ماہیت کیسی ہے یہ سوال کرنے کی شرانہ ہمیں اجازت ہے اور یہ بدعتیوں کا طریقہ ہے کہ وہ اس پہ سوال کریں اور اس کی کیفیت جاننے کی کوشش کریں اور اسی سے موت کی گمراہیوں کا جو ہے وہ آغاز ہوا تو نہ ہم کیفیت پوچھتے ہیں اللہ کی صفات کے بارے میں نہ ہم تشبی دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ ہے جیسا کہ نوزب باللہ انسانوں کا یا مخلوقات کا ہاتھ ہو نہیں جتنا اللہ نے بتا دیا کہ اللہ کا ہاتھ ہے ہم اسی پر ایمان رکھتے ہیں اس کو تشبی نہیں دیتے اللہ کی مخلوقات میں سے کسی مخلوق سے تو یہ متفق علیہ عقیدہ ہے اہل سنت الجماعت کا جس کو ماں بنی فرحم اللہ اس الفاظ میں کہتے ہیں کہ لہوید الئی سکع دینہ الہو وجھ لئی سک وجوہینہ اللہ کا ہاتھ ہے لیکن ہمارے ہاتھوں جیسا نہیں اللہ کا چہرہ ہے لیکن ہمارے چہروں جیسا نہیں کیوں کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ لئی سکم اس اللہ جیسی کوئی اور ذات نہیں اللہ جیسی کوئی اور ہستی نہیں اس کی مشابہ کوئی اور ہستی نہیں تو اللہ کو مشابہت بھی نہیں دیتے ہم کسی سے اور اسی طرح تحریف بھی نہیں کرتے کہ جو ذکر آ چکا جن صفات کا ہم نی, یہ ہے ہی نہیں کہ ہم کہیں کہ اللہ کے ہاتھ کا جو ذکر آیا یا اللہ کے, چہرے کا ذکر آیا, یہ صفات اللہ کے لیے ہیں ہی نہیں ان کے معنی کچھ اور ہیں یہ بھی نہیں کرتے ہیں تو بغیر کیفیت پوچھے ہوئے بغیر تشویش دیے ہوئے بغیر ان کے معنی کو معطل کیے ہوئے جو صفات اللہ نے بتائی ہیں جیسے ذکر آ گیا جن الفاظ میں ذکر آ گیا بس اسی پہ ہم اکتفا کر لیتے ہیں یہ عقل مندی اور دانش مندی کا تقاضا ہے یہ ہم عقل کو موتر نہیں کر رہے یہ عقل کی وہ حدود ہیں کہ جو انسان جب نہیں اس کی پاسداری کرتا تو گمراہیوں میں جا کر گرتا ہے اور اپنے لیے آخرت کا وبال اور دنیا کے اندر جو ہے وہ خسارہ اور پریشانی اور حیرت و استراب کماتا ہے تو قرآن میں صورۂ عمران میں یہ ادب سکھلایا گیا کہ جو راسخ ہیں علم میں جو گہرا علم رکھتے ہیں ان کی نشانی یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی عقل کو بے لگام چھوڑ دیتے ہیں نہیں بلکہ اللہ فرماتے ہیں کہ وراسخون فل علم یقولون آمنہ بھی ہی کُلبن دبنہ جو علم میں راسخ ہوتے ہیں گہرے علم کے والے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ان پر ایمان لے آئے یہ سب اللہ کی طرف سے ہے اس کے اوپر مزید سوال نہیں کرتے بس جیسا اللہ نے اپنی ذات کے بارے میں ان متشاب امور کے بارے میں جو ہماری عقل کے ادراک سے باہر ہے جتنا بتا دیا اس پر ہم رک جاتے ہیں تو یہ پیارے بھائیوں اس کے اس حدیث کے اس جز کا مفہوم ہے کہ اللہ کی ذات کے بارے میں نہ سوچو اس لیے کہ وہ ذات ہمارے فہم و ادراک سے باہر ہے پھر اللہ کو کیسے جانیں اللہ سے محبت کیسے بڑھائیں اللہ کی خشیت کیسے دل میں پیدا کریں اللہ کی عظمت کا ادراک کیسے سینوں میں اترے تو وہ اس طرح اترے کہ اللہ نے یہ اتنی بڑی جو وسیع کائنات بنائی ہے یہ اسی لیے بنائی ہے کہ اس کے ذریعے سے رب کو پہچانا جائے ان مخلوقات میں ان ساری مخلوقات میں جن دو مخلوقات کا حساب ہونا ہے جن سے سوالات کیے جانے ہیں جن کو مکلف ٹھہرایا گیا وہ انسان اور جن ہیں باقی ساری مخلوقات تو ہمارے ہی لیے تخلیق کی گئی ہیں ہم نے ان کے ذریعے سے اپنے رب کو پہچاننا ہے ان میں غور و فکر کرنا ہے اور اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ عل عمران کے آخری آیات کے اندر اہل ایمان کی نشانی بتائی کہ ان فی نفقل قسمات ولرد وختلاف آیات الباب بلا شبہ زمین و آسمان کی تخلیق میں اور دن اور رات کے آنے جانے میں نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والوں کے لیے یہ کون ہے اول الالباب یہ غور و فکر کرنے والے کون لوگ کون ہیں اللہ ددین آیت قرون اللہ حقیام و مقودم و اعلیٰ جنوب وہ جو کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور وہ اتفق کروں فی خلق اس سماواتی زمین و آسمان کی تخلیق میں مخلوقات میں غور کرتے ہیں تفکیر کرتے ہیں غور و فکر کرتے ہیں اور غور و فکر کے بعد وہ کس نتیجے پہ پہنچتے ہیں ربنا نہ ماں خلق باطلا اے ہمائے رب یہ سب تو نے بے فائدہ بے مقصد باطل نہیں پیدا کیا سبحانک یقیناً تو پاک ہے فقنا نہ النار پس تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے یعنی وہ اپنے رب کی وحدانیت پہچان لیتے ہیں وہ یہ پہچان لیتے ہیں کہ یہ دنیا اتفاقاً وجود میں نہیں آگئی یہ محض کسی بگ بینگ اور کسی دھماکے کے نتیجے میں آٹومیٹیکلی وجود میں نہیں آ محض کسی ایولیوشن کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے ایک حکیم سانے ذات ہے کہ جس نے اس کو کسی مقصد کے لیے تخلیق کیا ہے اور اس میں سے ایک ایک مخلوق ایک ایک جمادات ایک ایک حیوان خود بول بول کے کہہ رہا ہے اپنے رب کی عظمت کی گواہی دے رہا ہے تو ہماری عقلیں آج اتنی صدیاں اتنے اربوں سال گزر جانے کے باوجود انسانیت ابھی تک کتنے جانور ایسے ہیں کتنی مخلوقات ایسی ہیں جن کو جانی نہیں سکی ہر کچھ عرصے بعد کوئی نئی چیز کوئی نیا کیڑا دریافت ہو رہا ہوتا ہے اور کوئی نئی جانوروں کی کوئی نسل نئی نسل جو ہے وہ انسانوں کے علم میں آ رہی ہوتی ہے ہر کچھ عرصے بعد جو ہے وہ کہکشاؤں میں سے کوئی نیا سیارہ اور کوئی نیا ستارہ جو ہے وہ انسانوں کے علم میں آ رہا ہوتا ہے تو ہم اللہ کی عظمت کا کیسے ادراک کر سکتے ہیں جبکہ اللہ کی مخلوقات کو بھی ہم ٹھیک سے آج تک دریافت نہیں کر سکے ان کی بھی حقیقت اور گہرائی کا علم خود انسان اپنے جسم کے بارے میں بھی کتنی چیزیں ہیں جو ابھی تک اسرار ہیں انسان کے کو چاند تک پہنچ گیا لیکن جسم کے بالخصوص انسانی دماغ کے بارے میں کتنے ہی پہلو ایسے ہیں جو ابھی تک انسان نہیں جانتا انسانی سائنس ابھی تک اس کو سٹڈی کر رہی ہے اس میں کسی نتیجے تک نہیں پہنچ سکی تو ان نشانیوں پہ غور کریں اور ہر نشانی پہ غور کر کے ایک مومن بالاخر اس نتیجے تک پہنچتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دنیا کا ایک خالق و مالک ہے اور یہ چیزیں جتنی ترتیب کے ساتھ آپس میں جتنی ہم آہنگی اور سنکرنائزیشن کے ساتھ چل رہی ہے کائنات یہ سب کچھ منہ بول بول کے اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس کا خالق ایک ہے ایک سے زیادہ نہیں ہے اور اس خالق کی کوئی حکمت ہے ان ساری چیزوں کو تخلیق کرنے میں اور اس کی عظمت اس کی باریک بینی اس کا حسن اس کا جمال سب کچھ ان نشانیوں پہ غور کرنے سے انسان کے سامنے کھلتا چلا جاتا ہے تو پیارے بھائیوں یہ فرق ہے ہمارے اور کفار کے کہلیں محققین میں ان کے اور ہمارے ریسرچ کرنے والوں میں ہمیں ہمارے دین نے سکھلایا ہے کہ مغرباج کہتا ہے کہ وہ دین سے آزاد ہوا تو اس کی سائنس نے ترقی کی ہم کہتے ہیں ہمیں ہمارے دین نے سکھلا ہے کائنات پہ غور و فکر کرنا ہم نے جب اپنے دین کو چھوڑا تو اس کے بعد ہم ان علوم سے دور ہوئے اس کے بعد ہم نے علوم طبیعی یا نیچرل سائنسز کو چھوڑ کے آہستہ آہستہ جو ہے وہ ہم پستی کے کھڈوں کے اندر گرے جب تک ہم اپنے دین پر قائم تھے تو ایک مومن کے ایمان کا جز تھا کہ اس نے اللہ کی کائنات پہ غور و فکر کرنا ہے اور وہ اگر وہ کیمسٹری کے لاس دریافت کرتا تھا اور مختلف کیمیکل فارمولے دریافت کرتا تھا تو یہ کوئی بے دین یا کوئی دنیاوی عمل نہیں ہوتا تھا یہ اس کے دین کا جز ہوتا تھا کہ وہ اللہ کی ان نشانیوں پہ غور کر کے اللہ کی عظمت کو پہچانے اگر وہ انسان کے جسم کے حوالے سے مسلمان سائنسدانوں نے یا مسلمان غور و فکر کرنے والوں نے ان کے خون کی گردش کے پورے سائیکل دریافت کیے اور علاج کے مختلف طریقے دریافت کیے یہ وہ اپنے دین کا جز سمجھ کے اس کو اس پہ عمل کر رہے ہوتے تھے تو یہ ہمیں ہمارے دین نے سکھلایا ہے ان علوم کے اوپر اللہ کی کائنات کی تسخیر کرنا اس کو دریافت کرنا اس پہ غور کرنا اس میں فکر کرنا اور نیچرل سائنس نیچرل سائنس سے مراد ہے کہ جو اللہ نے قدرت تخلیق کی ہے جو چیزیں تخلیق کی ہیں اس پہ غور و فکر کرنے والے علوم جس میں فزکس کیمسٹری بائیو شامل ہیں یہ ہمیں ہمارے دین کا جز ہے کہ ہم ان چیزوں کے اوپر غور و فکر کریں اور اللہ کی کائنات کے اندر جو اسرار ہیں ان کو منکشف کریں اور ان کے ذریعے سے اس نتیجے تک پہنچے کہ ربانما خلکتا باطلا مغرب کہتا ہے کہ اس نے دین کو چھوڑا اس نے چرچ کو لات ماری اس نے بائبل کو سے منہ پھیرا تو اس کے بعد اس نے اس سمت بڑھنا شروع کیا اور حالانکہ جھوٹ انہیں اس اعتبار سے یہ خالص خرافات پہ مبنی بات ہے انہوں نے جو علوم آج کھڑے کیے ہیں وہ سارے علوم تعصب پہ مبنی علوم ہیں ان کے پیچھے یہ بنیادی تعصب موجود ہے کہ اور یہ بنیادی جہالت موجود ہے کہ وہ ہر تحقیق یہ سوچ کر شروع کرتے ہیں میں نے آپ سے بات شروع یہاں سے کی تھی کہ یہ مسلمان کا کافر سائنسدان کا فرق ہے وہ ہر تحقیق یہ سوچ کر شروع کرتے ہیں کہ کائنات کا کوئی خالق و مالک نہیں ہے اس کے بعد وہ غور و فکر شروع کرتے ہیں اپنی سیکولر عقلوں کے ساتھ اور پھر جو بھی وہ دنیا میں غور و فکر کر رہے ہوتے ہیں وہ ہر چیز تک پہنچ جاتے ہیں وہ خلیوں اور خلیوں کے اندر موجود ذیلی خلیوں اور ان کے اندر موجود چھوٹی چھوٹی باڈیز تک اور پارٹیکلز تک پہنچ جاتے ہیں لیکن وہ اس سے اس نتیجے تک نہیں پہنچتے کہ رب بنا ما خلقت حضاب وہ اپنے رب تک نہیں پہنچتے وہ اللہ تک نہیں پہنچتے جس نے سب کو تخلیق کیا تو وہ ایک سیکولر ذہن سے ریسرچ کرتے ہیں ایک مسلمان کا معاملہ ہی کچھ اور ہے اس کی ریسرچ عبادت ہوتی ہے اور وہ اس لیے کرتا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے اس نتیجے تک پہنچے کہ سب اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ کی عظمت کو اس کے ذریعے سے پہچانے تو یہ ہماری اور ان کے جو تعلیمی نظام کا بھی جو جھگڑا ہے وہ بنیادی طور پر اسی چیز کے گرد گھومتا ہے اسی نقطۂ کے گرد گھومتا ہے کہ وہ سیکولر اور دین اور اللہ سے باغی ملحدانہ علوم ہے ان کی ان کے تحت جو بھی ریسرچ ہوئی اس میں بعض چیزیں اگر حقائق کے موافق بھی ہوں تو بہت کچھ وہ ہے کہ جو ان کے کفی عقیدے سے پھوٹا ہوا ہے اور یہی کام ایک مسلمان کر رہا ہوتا تو ہر قدم پہ وہ اس کے ایمان میں اضافے کا باعث بنتا ہر نئے ستارے کا دریافت ہونا اور ہر نئے جانور کے بارے میں تحقیق میں کسی نتیجے تک پہنچنا وہ اس کو اس کے رب کے مزید قریب کرتا اس کے ایمان میں اضافے کا باعث بنتا تو پیارے بھائی یہ ہمارے ان کے ہم نے کہا کہ بنیادی فرق ہے مسلمان بھی اللہ تعالیٰ ان کو غلبہ دیں گے تو وہ علوم کا یہ والا جو پورا پہلو ہے ایک سوشل سائنسز ہے وہ ویسے ہی خرافات اور متلقن رد کیے جانے کے قابل کفریات ہیں ان کی بات نہیں کر رہے لیکن یہ جو علومِ طبی نی نیچرل سائنسز ہیں اس کے اوپر مسلمان اگر غالب ہوں گے تو ان کے غلبے کا جز ہے کہ وہ اللہ کی اس کائنات کو مسخر کریں اور اس کو دریافت کریں تاکہ اللہ کی عظمت کو پہچاننے والے بنے اور جتنا وہ دین میں مضبوط ہوگا اتنا زیادہ جو ہے وہ ان علوم کی طرف وہ متوجہ ہونے والا ہوگا اللہ کی طرف بڑھنے کی کوشش کرے گا تو یہ ہماری اور ان کی سائنس کا کہلیں کہ بنیادی فرق ہے اور یہ حسن بھی ہے اسلام کا کہ ایک ہی آیت میں آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں کائنات پہ غور و فکر پہ ابھارا جا رہا ہے اور کائنات کی تصخیر پہ ابھارا جا رہا ہے اسی آیت کے شروع میں کثرت سے اٹھتے بیٹھتے لیٹتے اللہ کے ذکر پہ بھی ابارا جا رہا ہے ہمارے ہاں یہ دین و دنیا کی یہ تقسیم نہیں موجود ہے جو مغرب کے ہاں موجود ہے ہمارا دین جو ہے وہ زندگی کے ہر پہلو کا احاطہ کرتا ہے تو ہمارا کوئی بھائی جو ہے وہ کسی کسی لیبارٹری میں بیٹھ کے بھی کام کر رہا ہو تو وہ دین کے لیے ہی کر رہا ہوتا ہے دین کے جذبے سے اور عبادت سمجھ کر ہی کر رہا ہوتا ہے اور کوئی جو ہے وہ قرآن و سنت کی کتابیں پڑھا رہا ہو آ, کسی مدرسے کے اندر بیٹھ کے وہ بھی دینی جذبے کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے اور وہ بھی آخرت کے لیے کر رہا ہوتا ہے یہ دین جو ہے وہ زندگی کے ہمارے ہر پہلو کا احاطہ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی عظمت جاننے اپنی قدرت پہچاننے اپنی محبت حاصل کرنے کا کا ایک راستہ یہ بتایا کہ تفکر کی عبادت کرو جس کو حادیث نے افضل ترین عبادات میں شمار کیا ہے کہ کائنات کی ہر چیز کو اس نگاہ سے دیکھو کہ اس کو بنانے والا کیسا ہوگا اس پہ غور کرو اس پہ فکر کرو اس کی گہرائی تک اترو اس کے اندر موجود اثرار کو منکشف کرو اور اس کے ذریعے سے اپنے رب کی عظمت کو جانو کہ اس کو بنانے والا کیسی حکیم اور کیسی سانے ذات ہے کہ جس نے سب کو تخلیق کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسی عقل نصیب فرما دیں کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت کو سمجھنے کا ذریعہ ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی حقیقی معرفتہ فرما دے اللہم اللہ حمدی کا اور شدء اللہ انت مستقر کا مرتبہ صلی اللہ, صل اللہ علن